امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات علیہ نہت البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند حضرت حسین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے چار اور پھر چار باتیں یاد رکھو ان کے ہوتے ہوئے جو کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے اور سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے اور سب سے بڑی وحشت غرور و خود ہے اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے اے فرزن بے وقوف سے دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا اور بخیل سے دوستی نہ کرنا کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا